في فلعرب زمین میں چلو فنزور سم منظور پھر دیکھو کئی فاقانہ عاقبت المقدبین کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اس میں کفار کو ڈرانا مقصود ہے یعنی دنیا کے مختلف خطوں میں جو قومیں پائی گئیں ان کے حالات اور تاریخ پر غور کرو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت سے انکار کیا تو ان کا انجام کیسا ہوا کیسے عبرت انجام سے ان کو دوچار کیا گیا اور انہیں دیکھ کر پھر خود ہی اندازہ کر لو کہ جو تم اس آخری نبی کو جھٹلا رہے ہو اور آخری کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگا ہوا فماواتی ول عرب کہہ دیجئے لیمن کس کا ہے ما فماواتی ول عرب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے فَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے آگ پر رہن کرنا لکھ دیا ہے لَا اَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ یقیناً وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لَا رَيْبَ فِيهِ جس میں کوئی شک نہیں ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُوسَاهُمْ فَهُمْ لا يَؤْمِنُونَ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے واضح نصیحت اور ڈرانے کے بعد انہی تینوں بنیادی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے یعنی کائنات کی ابتداء دوبارہ زندہ کرنا اور انبیاء کی نبوت کی دلیل ان تینوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دلیل قائم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے پوچھیے بیمن معافات آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کس کا ہے اور اس سوال کا مقصد کفار کو ڈانٹنا ہے اور پھر اللہ سب ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دیں قل بلّ کہہ دیجئے کہ یہ سارا کچھ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے اس کا مالک اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک اور جملہ اللہ تعالی نے ادا کروایا اللہ تعالی نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رہن کرنا لازم کر لیا ہے یعنی وہ توبہ اس پر خوار قبول کرتا ہے اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے فوراً پکڑتا نہیں لیکن ساتھی فرمایا لا الى يوم لا وہ تمہیں قیامت کے دن اپنی طرف جمع کرے گا اپنے پاس اکٹھا کر لے گا اور اس کے اندر کوئی شک نہیں قیامت نے آنا ہی ہے تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ جھیل دے رہا ہے اس سے یہ نہ سمجھو کہ ہم فائدے میں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں ضرور پکڑے گا سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس کتاب میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں لکھ دیا کہ رحمتی سواقت ودا دی بے شک میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے صحیح بخاری کی عدیث ہے لیکن یہ رحمت جو اللہ کے غضب پر غالب ہے یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی کافروں کے لیے نہیں کافروں کے لیے اللہ تعالی قیامت کے دن سخت غضب ناک ہوگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کافر اور مسلم سب ہی مستفید ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ میں فرماتے ہیں وَسِعَتْ كُلَّ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے فصا اب تدینہ زکاتا و لدینہ بھی آیا تین سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کل ہا اولا ای وا ہم ہر ایک کی غلط کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی افوا اربک تیرے رب کی یہ عطا ہے بخشش ہے غما خا نا او ربی کا اور تیرے رب کی بخشش تیرے رب کی آتا یہ کبھی بند نہیں ہوئی تو اللہ سبحان ہوا تھا یہ کہہ کر کہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف اللہ جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اشارہ کیا ہے کہ قیامت کا آنا ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایسا آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے جو اپنی اکل و سمجھ اور دانائی سے کام نہیں لیتا اور خسارے کے سودے پر اڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے نفع کے سودے کی خواہش ہی نہیں رکھتا اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے ناری و ادخیل الجن فقت فاض جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہونے والا ہے اللہ دینا خاصی رو الفوسا ہوں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وغیرہ نہ قیامت پر ایمان لانا ہر زی عقل کی عقل کا تقاضا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جو بھی کام کرے اچھے کرے یا برے اس کو اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں ملنا چاہیے یہ عقل کا تقاضا ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ کہنا ہوا نے قیامت قائم کی ہے اور حساب و کتاب ہوگا اور سزا اور جزا کا سلسلہ ہوگا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ولہ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم اسی کا ہے جو رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے کہا تھا کل فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اس میں مکان جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ بادشاہ ہونے کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر جگہ کا بادشاہ ہے تھا وہ جگہ زمین کی ہو یا آسمان کی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رقط کے اعتبار سے اپنی بادشاہی کے عام ہونے کا اعلان کیا ہے بلا ہُ ماسا کا نہ زمین اور آسمان مکان ہے جگہ اور دن رات یہ زمان وقت مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ہو کوئی بھی زمانہ ہو اور کوئی بھی جگہ ہو ہر وقت ہر زمانے میں ہر دور میں اور ہر جگہ پر بادشاہی ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ہے وہ سمی غلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی ہر چیز کی دعا اور پکار سنتا ہے اور ہر چیز کے عمل اور اس کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے آشنا ہے تو پھر کسی کو پکارنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پکار بھی سنتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت سے آگاہ بھی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں کل کہہ کے سوا میں کوئی اور دوست بناؤں جو آسمانوں اور پیدا کرنے والا ہے وهو يطعم ولا يطعم اور وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا پل کہہ دیجیے انی امر ترغون ان من والا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص بنو جو اسلام لایا والا تکو نن منل اور مشرقوں میں سے نہ ہو جا ولی اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے مالک مددگار معبود کار ساز یہاں اس کا معنی مالک اور مددگار اور معبود و کار ساز ہے یعنی وہ ذات جو زمان و مقام کا خالق ہے اسے باقی رکھنے والا ہے اور اس کو چرانے والا ہے اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں بلکہ سبھی اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تو کے دیئے ہوئے پہ سبھی لوگ زندگی بسر کرتے اور زندگی گزارتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے تمام تر ناگودان باطلہ کی نفی کر دی اور پھر کہا فل انتقال ان اسلم انہیں کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا مطیر و فرما بردار بنوں کیونکہ میری طرف وہ کی گئی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول کا کام یہ ہے کہ سب بندوں سے بڑ کے اور سب سے پہلے اپنے مالک کے احکامات کو مانے والا تکونشر اور مشرقوں میں سے نہ ہو جائے یعنی اگر کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ شرک میں پڑنے کا خیال بھی دماغ میں لائیں تو مشرقین مکہ تو کہتے تھے نا کہ چلو تھوڑی سی لے دے کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں بدھ لو تدین تھوڑے سے آپ نرم پڑ جاؤ تھوڑے سے ہم پڑ جاتے ہیں کوئی ایک دن آپ ہمارے محبودہ نے باطلاح کی عبادت کر لو ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے بلا تو مشرقین <الْمُشْرِكِين> مشرقوں میں سے نہ ہو جا اللہ نے مشرقوں میں سے ہونے سے مارا کل کہہ دیجیے انی اخاف طورب علابن عظیم کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے آلاب سے ڈرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان زبانی یہ اعلان کروا کے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے باقی تمام تر لوگوں کو بتا دیا سب پر وعدے کر دیا ہے کہ اگر ببرض بفرز محال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں محفوظ و معمون رکھا ہوا ہے وہ بھی بفرز محال اگر اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیں تو وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر وہ نہیں بچ سکتے تو باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا کیا حال ہے کیسے ممکن ہے کہ لوگ انبیاء کو جٹ اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل پیرا نہ ہوں اور اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کے بیٹھے رہیں من يصرف عنه يومئذ فقد راحیمہ وہ شخص کہ جس سے اس دن عذاب ہٹا لیا جائے گا فقد راحیمہ تو یقینا اس اللہ نے اس بندے پر رحم کیا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہی واسح کھلی کامیابی ہے یعنی بلند مقام حاصل کرنا تو بڑی بات ہے اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی تل جائے آخرت کے عذاب سے ہی کوئی بندہ بچ جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے وہ درف فلا کا شی فلاح اللہ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی اور دور کرنے والا نہیں وہ سس کا بھی خیر اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے فہ ہوا الا پل قدیر تو وہ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے اس آج سے تو اللہ سبحانہ ہوا نے شرک کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اسے کوئی بھی رنج و علم دکھ اور تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا کی طرف سے پہنچتی ہے ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اللہ تعالی ہے جب یہ عقیدہ کسی کا پختہ ہو جائے تو وہ پھر دوسروں کے آگے سجدے کرنا ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور یہ سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو وہ اس طرح کے باطل عقائد کو حماقت اور پاگل پن اور بیوقوفی قرار دے گا یہ عقیدہ ہی اصل اساس اور بنیاد ہے بندے کو شرک سے دور رکھنے کی قرآن مجید نے اس بار پر اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ سبحانہ ہوا تو کے ہاتھ میں ہی ہے کیونکہ بندے کا عقیدہ اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ نفع و ضر اللہ کے پاس ہے تو بندہ شرک سے بچ جاتا ہے وہول کا روفوں کا عبی اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہول حکیم الخبیر اور وہی کمال حکمت اور خوب خبر رکھنے والا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی ولی بنانا ہی نہیں چاہیے ولی و کار ساز اکیلے اللہ تعالی کو بنانا چاہیے سب لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں بڑے بڑے جابر و ظالم ہوں بڑے بڑے عظیم سلطنتوں کے مالک ہوں سبھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں اللہ کے آگے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اکیلا اللہ ہی وہ داد ہے جو ہر ایک پر غالب اور ساری کائنات اس کی متی و فرما بردار ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہو القاہر فوق عبادی ہی میں اپنی کمال قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ الحکیم الخبیر میں اپنے کمال علم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قدرت کا کمال بھی اللہ کے پاس ہے اور علم کا کمال بھی اللہ سبحانہ حما کے پاس ہی ہے کل او شعی ان اکبر شہادا کہہ دیجئے کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے پل کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالی شہید بینی و بینا میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے قرآن اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لیراک بھی تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں و مم بل اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچا اَإِنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةً اُخْرَا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں قُلْ لَا أَشْحَد کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا قُلْ اِنَّمَا هُوَا إِلَهُ وَاحِمْ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبودِ برحق ہے ان برین اور جو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں کفار مکہ کے بعد جب یہود و سارا کی اکثریت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا دیا تو اس وقت کافر کہنے لگے بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے مشرقی نے مکہ جٹلا چکے یہود و سارا کی اکثریت وہ بھی جٹلانے لگی اب لوگ باتیں کرنے لگے کہ تمہاری نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ ان سب کافروں کو کہو کہ اللہ کی ہستی سے بڑ کے اور کس کی ہستی اور کس کی ذات ہو سکتی ہے جب کوئی نہیں تو بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہوگا آپ کے سامنے خود ہی واضح ہو جائے گا اور ان کے سامنے آپ اعلان کر دیں کہ وہ اللہ ہی ہے اور اللہ کی یہ گواہی ہے اور اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ موجودہ ہے اور اس کی کسی ایک سورج جیسی کوئی سورت قیامت تک کوئی بنا کے نہیں لا سکے گا نہ اس جیسی آیت کوئی قیامت تک بنا کے لا سکتا ہے اور قرآن معجزہ ہونے کے اعتبار سے میری نبوت و رسالت کی سری اور واضح دلیل ہے اسی لیے یہ فرمایا ہوا حاضر قرآن میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے علی ان دیرا بھی تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں تو قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود لوگ ان کو تذکیر نصیحت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا علی ان دیرا بھی تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں وہ منگ بالا اور قرآن جس جس تک پہنچے قیامت تک کے لیے جہاں تک جب تک جس جس بندے تک قرآن پہنچے گا ان سب کو قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ ہوا کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیثاً اللہ اس بندے کو تر و تادہ رکھے جس نے ہم سے کچھ بات سنی اس کو یاد رکھا اور اس کی حفاظت کی اس نے کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونے دیا جیسے اس نے سنی ویسے ہی آگے پہنچا تو قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اگلے زمانے کے لوگوں تک اللہ سبحانہ ہوا تو کے حکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچائے گی میں آئینہ تشہون انہیہ حتن کو خوراک کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انّا اللہ حن خوراک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور قطعی عید کے باوجود کیا تم محمودان باتلا کے ہونے کی گواہی دیتے ہو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو لاشحت کہہ دیجئے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا میں اس بات سے بالکل بری اور ذمہ ہوں یعنی تمہارے شرک سے جو تم کر رہے ہو اس سے بری اور بیدار ہوں میری گواہی کیا ہے اِنَّمَا واحد محبود برہ صرف ایک ہی اللہ ہے تُشْرِكُونَ اور جو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں اللہ دینا کما یا عریف ابنا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کما یا عرفون جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فسارے میں ڈالا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سُوْوْا ایمان نہیں لاتے یعنی یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول انہوں میں کوئی ذرا سامی شاک نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑا تھا اور کفار مکہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تو راتو انجیل میں آپ کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں بالکل ہی مکر گئے حالانکہ یہ سارا کچھ انہوں نے پڑھ رکھا تھا تو اس پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتاب تو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں پھر آپ کی نبوت کی شہادت کون دیتا ہے تو اس کا جواب پچھلی آیت میں دیا گیا کتاب جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تورات و انجیل میں موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات و انجیل میں ذکر نہیں یہ ان کی کد بیانی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے سچا نبی اور رسول ہونے کا پورا یقین رکھتے ہیں مگر ضد اور ہٹ گرمی کی بنا پر انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں ہاں جن کے لو جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے وہ ضرور بے ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ دینا خاصی اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں رکھنے والے نقصان میں رکھنے والے وہی ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں اور جو نفع چاہتے ہیں آخرت کا وہ یقیناً ضرور ایمان لانے والے بنے گے بلاشر بلاشر